اچھا جی کمزور ہے تو کیا ہوا کمزور لوگوں کے بات لوگ نہیں مانتے نا جیسے کہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب قوم نے کہا ہمیں کمانڈر چاہیے کمانڈر اللہ کی طرف سے مقرر ہو گیا تو آلود تمہارا کمانڈر ہے کہا کہ وہ تو مالدار نہیں ہے اللہ نے جواب دیا کہ فی العلم و مال اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ قوت دیا ہے لہذا مسلمانوں کی امیر بننے کے لیے وہ اہل ہے یہاں انہوں نے کہا کہ تو ہمارے درمیان میں کمزور آدمی ہے رحم تو جمنا کا اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ تو ہم تم کو سنسار کرتے اس نے کتنا بہترین انداز سے جواب دیا انہوں نے کہا وہ مانتا علی علیہ بھی عزیز نہیں ہے تو ہم پر کوئی غالب تو ہم پر کوئی غالب نہیں ہے تیرا قبیلہ اس کا ہم لحاظ کرتے ہیں ورنہ بذات خود تو تم غریب ہے کیا مطلب ہر نبی قبیلہ کتنا مضبوط ہو لیکن قبیلے والے سارے ساتھ تو نہیں دیتے نا آپ کے ساتھ قومی لڑائی میں سارے قبیلے والے ساتھ دیں گے ہم نے تو خود موازنہ کر کے دیکھا ہے نا ہمارا قبیلہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ مضبوط قبیلہ ہے لیکن جب یہ دعوت حق کا مسئلہ آیا سارے قبیلے والوں نے کہا کہ لو جی ہماری طرف سے یہ فری ہو گیا جو کچھ کرنا چاہتے ان کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں مارتے علاقے سے نکالتے ہیں ہمارے طرف سے آزاد پھر قبیلے ساتھ نہیں دیتے تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے قبیلے کا لحاظ تو کرتے ہیں لیکن قبیلے کے اندر تو کوئی بڑا قوت اور طاقت والا نہیں ہے ہم پر غالب نہیں ہے کیونکہ قبیلے والے ساتھ نہیں دیتے ہیں نا. اس نے بہترین انداز سے جواب دیا قال آف فرمایا شعب علیہ السلام نے یا قومی اے میرے قوم کے لوگوں ارہتی کیا میرا قبیلہ اعزو علیکم بہت ہی زیادہ دباؤ والا ہے تمہارے اوپر من اللہ اللہ سے مانا میرے قبیلے کا عزت اور اکرام یا ان سے مقابلہ یہ تمہیں زیادہ باری لگتا ہے اللہ کے مقابلے میں اگر میرے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو اللہ کی وجہ سے اللہ اگر میرا مدد کرتے ہوئے تم پر عذاب لے آئے تو وہ باری ہوگا یا میرے قبیلے کا جنگ اور جدال باری ہوگا بتاؤ اللہ تعالی کا تمہارا کوئی لحاظ نہیں ہے تم اللہ کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہو کہ یہ کہو کہ ہم اللہ کے لحاظ کرتے ہیں تیرے ساتھ دشمنی اس لیے نہیں کرتے ہیں. تجھے اس لیے تیرے ساتھ اس لیے لحاظ کرتے ہیں تیرے بات کو اس لیے مانتے نہیں تم کہتے ہو تمہارے قبیلے کا لحاظ کرتے نہ لیتے وہ کر لیتے ہیں میں بت تخص تم ورا پکڑ لیا تم نے اللہ تعالیٰ کو ورا ظہری پیٹ کے پیچھے ڈالا ہوا ورا بہت دور بہت دور تم نے اللہ تعالیٰ کو بہت پیچھے ڈال دیا ہے اس کے بعد کو درمیان میں نہیں لاتے ہوں یہ بیچ میں کہتے ہی نہیں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو اللہ کے نبی ہو اللہ کے وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں پر میں ان نربی ماتا ملون محیط سخت تمبی کی کہ میں جس کی وجہ سے لگا ہوا ہوں وہ میرا رب ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس تمام عمل کو اللہ گہرنے والا ہے تمہارے تمام چالوں کو تمہارے تمام مکروں کو وہ جانتا ہے ويا مَن وَالا مَن قوم اعمل ولا مكانتكم يا میرے قوم کے لوگوں عمل کرو اپنے جگہ اپنے طریقے پر اپنے رسم رواج پر ان عامل سوف میں بھی عمل کر رہا ہوں قریب تم جان لوگے گے ميهہ عذابن کون ہے کہ آتا ہے ان کے پاس ایسا عذاب یخذی ہے کہ ان کو رسوا کریں ومن هو کاذب اور کون جھوٹا ہے معلوم موقع وہ, وہ ان کو جھوٹا بھی کہتے دے. تقیب تم انتظار کرو انحکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں یہ ان کو واحد سنایا کہ جب بات نہیں مانتے ہو تو پھر اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالی کا عذاب آئے گا اور قزابین کو اللہ رسوا کرے گا غلاما جا امرنا جب آیا ہمارا حکم مانا عذاب ج شعب نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ماہو اس کے ساتھ برحمت اپنے رحمت, کے اپنے رحمت کے ساتھ ہم نے ان کو نجات دیا اللہ کا رحمت سبب بنتا ہے عذاب سے بچنے کا اور اللہ تعالی کے رحمت کے لیے سبب بنتے بندوں کا معاہد ہونا اللہ کے بندے ہونا وا اخذت الذين ظلموا पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था اسرع होतो شیخ نے وا اصبحوا في ديارهم جاسمین ہو گئے اپنے گھروں میں ان دموں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں ایک آواز فرشتے کا سن کر دل پڑ گئے کا علم یغنوا بها گویا کہ نہیں رہے تھے وہاں پر گویا کہ وہاں انہوں نے کوئی وقت نہیں گزارا بستی کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہے آدل مدیئن خبردار ہلاکت تباہی ہے مدین والوں کے لیے کما بت سمود جس طرح ہلاکت اور تباہی تھی سمودیوں کے لیے یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی افسوس کے کلمات نہیں ان کے لیے ہلاکت ان کے لیے تباہی اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا نبیوں کا مقابلہ کیا بری اللہ کا قانون ہے اللہ سے لوگوں کو کو اپنے کے کے ساتھ اور, کے ساتھ دیے فرعون فرعون اور اس کے سرداروں کی کے طرف نے پیروی کی امر فرعون فرعن کے کام کا وما امر فرآونشید اور نہیں تھا فر کا کوئی بھی معاملہ نیکی کا بلائی کے کام کرنے والا وہ نہیں تھا صورت مومن میں ایک مومن کے ساتھ فرعون کا جو مکالمہ ہے اس میں بھی رشد کی باتیں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو نجات کی باتیں ہیں لیکن مومن نے وہاں اپنے دعوت میں بہترین ترتیب پیش کیا ہے اللہ فرماتے فرعون کا معاملہ کوئی بلائی کا معاملہ نہیں تھا لوگ خواہ خا اس کے پیچھے چل پڑے یکدمقمہ ہو وہ آگے آگے چلے گا اپنے قوم کے دنیا میں طریقہ یہ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں گیا قائد قائد آ گیا قائد کو کندوں پر بٹھاتے ہیں اور لوگ پیچھے جلوس کی شکل میں ہوتے ہیں وہاں بھی یہ قیادت کرے گا اپنے جلوس کے ساتھ جانم میں جائے گا قیادت یکد و مقامہ یوم القیامت قیامت کے دن فاور ہوں ہو جہاں داخل کرے گا ان کو النار آگ میں الْوِردُ یہ گاتھ ہے جو لوگ لائے جائیں گے اس میں یہ وہ گات ہے جس میں لوگوں کو لایا جائے گا کہ اس گات سے بدتر کوئی گات نہیں ہے ورد ورود کی جگہ نا انسان داخل ہوتے جہاں جس طرح سمندر کے اوپر کوئی ایک ہی ہوتے جہاں سے مندر داخل ہوتے ہیں اسٹاپ اور اس کے اوپر داخل ہو کر سمندر سے دوسرے راستے پر نکلتا ہے تو وارد ہونا یہ بدترین گات ہے اس میں لائے جانے والوں کے لیے جو لوگ اس میں جانب میں آئیں گے اور یہ ان کے لیے گات بنے گا تو یہ بدترین گات ہے وہ ات بات ہی لانا پیچھے لگا لیے گئے ان کے دنیا میں لانت ویم القیامت اور قیامت کے دن بھی بے سر رفت المرف بدترین عتیا ہے جو عتیا دیے جائیں گے رفت ایک انعام ایک آتیا بدترین عتیا ہے یہ بدترین انعام ہے یہ جو انعام جس کو دیا جائے جانم کی صورت میں یہ نام ہے نا یہ انعام جس کو مل جائے بدتر انعام پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کا تذکرہ کیا ذالک من یہ ہے بستی کی خبروں میں سے نقصہ علی کا بیان کرتے ہیں اس کو ہم آپ کے اوپر منہا قائمن بعض اس میں سے قائم ہے وہ حسد اور بعض اس میں مٹا دیے گئے ہیں نیس و نابود حسد کے نا کٹے ہوئے بعض بستیا تو وہ ہے کہ لوگوں کو صرف ہلاک کیا ہے باز بستیاں وہ ہے کہ بستیاں بھی اللہ نے اجار کر رکھ دیا ہے ماہ ظلم نہ ہوں ظلم کیا انہوں نے ہم نے ان پر بلا کن ظلم لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر اگنتا نم آلیہ تو نہیں کام آئے ان کے وہ جنہوں نے اپنے آلیہ بنائے تھے کوئی فائدہ ان کو نہیں دیا ان کے آلیہ نے اللہ تھی دو من دون اللہ وہ جو اللہ کے ماں سے پکارتے تھے من کچھ بھی لما رب, جب آیا تیر رب کا حکم وما زادو ہم غیر زیادہ نہیں کیا ان کو سوائے ہلاکت کے مانا اللہ کے ماں سیوا لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں وہ عذاب کے وقت ان کو عذاب کے اضافی کے لیے سبب بنتا ہے لیکن رحمت کے لیے سبب نہیں بنتا ہے کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا اللہ کے غضب کو مزید دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا فما زادهم غیر التدبیب نہیں زیادہ کیا ان کو غیر اللہ کے پکارنے سوائے ہلاکت کے ہلاکت میں اور ان کا اضافہ ہوا۔ وکذالک اخذ رب اسی طرح پکڑنا ہے آپ کے رب کا اذا اخذ القرہ جب وہ پکڑتا ہے بستیوں والوں کو اور وہ یا ظالمۃ اربہ تھے ظالم اِنَّ اَخْضَهُ عَلِيمٌ شدید یقیناً اس کا پکڑ دردناک سخت ہے اس اللہ کا پکڑ انتہائی دردناک انتہائی سخت اِنَّ فِي ذَلِكَ الْاَيْتَلِّ مَنْ خَافَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں برطہ ان لوگوں کے لئے جو درتا ہے عذاب الاخرہ اخیرت کے عذاب سے ذَلِكَ يَوْمٌ یہ دن ہے مجموعن جو جمع کیے جائیں گے لوگ لہنا سو اس دن کے لیے لوگوں کو ودا لگے مشہود اور یہ ہے وہ دن حاضری کے جس میں سارے لوگ حاضر ہوں گے اور عدالت عالیہ لگے گا سوال تھا کہ پھر یہ کب جلتی ہونا چاہیے فرمایا نہیں عمان و اخرو ہو اللہ جل محدود نہیں مؤخر کرتے ہم اس کو مگر ایک وقت مقرر کے لیے ایک وقت اس کا مقرر ہے وہ مسئلہ اس وقت کے مطابق ہوگا یوم تھی جس دن آئے گا اللہ تو کل نفسن. نئی کلام کرے گا کوئی نفس اللہ, نہیں مگر اللہ کی اجازت سے شقی ان میں بدبخت اور بعض ان میں نگبخت ہوں گے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا شفاعت کے کا رد کہ کسی کے اوپر کسی کو بھی اللہ پر بولنے کا قوت اور طاقت نہیں ہے یا اپنے مرضی سے وہ بولے گا یہ میرا دوست ہے یہ میرا شاگرد ہے یہ میرا جو ہے مرید ہے اس کو چھوڑ دو نہیں ان کو خود بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی بات نہیں کر سکے گا کسی اور کے بارے میں بولنا تو دور کی باتین شکوف وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے ففرنار وہ جانم میں ہوں گے لہم فی اور اس جانب میں ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا چیخنا چلانا یہ ان کی چیخ اور پکار جہنمی کوئی بھی درد والے انسان ہوتے نا وہ اکثر اپنے تکلیف کے وقت دو قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ایک بلند آواز سے اور ایک آست ہائے ہائے یہ ہمارے ہاں ان لوگوں میں بھی یہ بیماری ہے جانمیوں کے آواز نکالتے ہیں نا ماتم کے دن ہائے ہائی یہ بھی اسی طرح مانندے جلوس میں نکلتے ہیں تو بلند آواز سے جب مارتے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو مارتے ہیں تو ہائے ہائی ان کی بھی آواز جانمیوں کے مشابے یہ دو قسم کی آواز ہے وہ چیخنا چلانا جس کو دارنا بھی کہتے ہیں دارنا بلند آواز سے اور آستے آواز سے کوئی بھی تکلیف ہوتے نہیں یہ تو ہمارے معاشرے کے باتیں وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں جس کو بہت تکلیف ہو زخمی پڑا ہوا ہو تو وہ ایک بلند آواز نکالتا ہے ایک تھوڑا سا آستے. تو فرمایا جانمیوں کو جب تکلیف کا سامنا ہے تو ان کی آواز کی ایک کیفیت فرمایا خالدین افیہ ہمیشہ رہیں گے اس میں مادامت متی سماوت جب تک قائم ہوں گے اسمان اور زمین یہ کون سے اسمان زمین قائم ہوں گے قیامت کے اسمان و زمین اللہ تعالیٰ اس زمین کو یہ متبدل اور غیر الارض تبدیل کرے گا آسمان کو بے وہ سماوات اب تبدیل ہونے کے بعد پھر یہ ہمیشہ قائم رہیں گے تو معنی کیا ہوا اس کی وہی مثال ہے ہت آل جمل و پھر سب کہ وہ جو قیامت کے دن آسمان اور زمین قائم ہو جائیں گے وہ تو ابدن ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے نا تو فرمایا جب تک وہ آسمان زمین قائم ہے تو یہ جانم میں رہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے ان نرب بغفا آل الما یوری یقین تیرے رب کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے تیرے رب کے کاموں پر کسی کو بولنے کی ہمت اور طاقت یا اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے وہ جس طرح چاہتا ہے ایسا ہی کرتا ہے وہ امداد وفیل جن وہ لوگ جو خوش قسمت بنائے گئے ہیں نیک بخت والے لوگ ہیں خوش قسمت لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے خالدین افیہ ہمیشہ رہیں گے اس میں بادامد سماوات و جب تک قائم اسمان اور زمین اللہ ماشا رب مگر وہ جو چاہے تیرا رب آتواہ یہ اللہ کا آتیا ہے غیر مجزوز نہ ختم ہونے والی ایسا آتواں ہے جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے گا اس اللہ کی نعمت اللہ ماشا اس کا کیا مانا کریں گے کیوں کہ مومن ہے نا مگر وہ جو اللہ چاہے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد جب تک اللہ چاہے جنت میں رہیں گے پھر نکال دیں گے اس کا یہ معنی ہوگا نہیں اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خوش قسمت لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے مستقل ابدن اللہ ماشا مگر یہ کہ ان میں سے جن کو اللہ چاہتا ہے کچھ دنوں کے لیے عذاب دینا اپنے گناہوں کے لیے اپنے گناہوں میں پسے ہوئے ہیں تو گناہوں کا سزا اللہ جانب میں ان کو دلا دے گا پھر وہاں سے نکل آنے کے بعد مستقل جنت میں جائیں گے تو اس سلسلہ اس سے اس لیے کیا ہے کیونکہ مومن کے لیے بھی اس مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مومن بھی جانب میں جا سکتا ہے جب وہ اپنے گناہوں میں گرفتار ہو جائے گا لیکن مستقل نہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہم ان کو پورا پورا بدلا دیں گے نصیب ہم ان کے حصے کا غیر منقوس نہیں ہے اس میں کوئی کمی کیا گیا کمی نہیں کیا جائے گا اس میں فرما کہ یہ جو آپ کے مخاطبین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عبادت کا طرز طریقہ بھی وہی ہیں جو ان کے بڑوں کا رہا ہے یہ بھی اس طرز پر جانے والے ہیں لہذا ان کے بارے میں آپ کو کسی شک کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ توبہ طائب ہو گئے اور انہوں نے یہ مان لیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کے لیے بیابدی جانم ہے یہ بچ نہیں سکیں گے پھر مُسَ الْكِتَابَ فَقْتُ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اختلاف کیا نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے اختلاف کیا سَبْ عَقَدْ مِن کا جواب تھا کہ اگر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے ان کو عذاب جلدی دینا تھا فرمایا نہیں اگر نہ ہوتی تیرے رب کی طرف سے یہ بات شدہ باپ لقوز یا بہنوں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں وہ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اپنے مدت گزاریں گے اور مدت کے بعد بعض قوموں کے لیے اللہ نے دنیا میں اور اخیرت میں دونوں عذاب رکھے ہیں بعض کے لیے دنیا میں عذاب ہے میں نہیں ہے بعض کے لیے برزخی عذاب ہے دنیاوی عذاب نہیں ہے بعض کے لیے دنیاوی برزخیر اخروی تینوں عذاب ہے وَإن كُلُّ رَبَّكَ اور ہرگز نہیں بلکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پورا برا دے گا ان کا رب ان کے اعمال یعنی یقینی بات ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ضرور چکائے گا ان کے اعمال کا پورا پورا سلا بدلا جو, کہ تیرا رب ہے جو عمل کرتے ہیں خوب اس سے خبردار ہیں اور پھر آخر میں فرمایا فس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت اختیار کرو کما و مرتا جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ من منتاب اور وہ جو آپ کے ساتھ پیروکار ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی ولاشی مت کرو ان یقیناً جو تم عمل کرتے ہو خوب اس کو دیکھنے والا ہے اس آیت کے تحت جیسے کہ علماء نے لکھا ہے اس صورت کے بارے میں نبی سلاۃ السلام نے فرمایا کہ مجھے صورت ہود اور صورت ہود جیسے صورتوں نے مجھے ضعیب کر دیا بڑھا کر دیا شے بطن ہود انخواتوں صورت ہود نے اور صورت ہود جیسے صورتوں نے مجھے ضعیب کر دیا میرے سفید بال اس کی وجہ سے نظر آئیں اس کا مطلب یہ کہ اس میں سخت حکم ہے یہ فسٹ خما امیر جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے اس کے لیے استقامت اختیار کرو تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس حکم کو فرمایا نا شت نوت و خواتہ صورت ہود نے اور اس کے جیسے صورتوں نے مجھے ضعیف کر دیا سفید بال میرے بنا دیے کیونکہ اللہ کا حکم جیسا ہے اسی طرح استقامت کرو یہ بہت بڑی بات ہے فرمایا ولاترکنو الی الذین ظلمو مت جھکنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے فتمسکون النار پہنچے گا تمہیں آگ چھو لے گی تمہیں آگ ومالکم من دون الله نہیں ہوگا لے اللہ کے ما سوا من اولیاء کوئی دوست تملاتن تم شرون پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے بہتر یہ ہے کہ تم استقامت اختیار کرو اور استقامت پر قائم رہو ظالموں کے طرف کبھی نہیں جھکنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے واقعی میں سولہ تھا اور قائم کرے نمازوں کو نماز کو قائم کرو طرف ان نہار دن کے دونوں طرفوں حصوں میں وزول افم من الل اور رات کے کچھ گڑیوں میں ان الحسنات یقیناً لے جاتی ہیں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے طرف ان نہار اس میں صبح کی نماز ہے ظہر کی نماز ہے ظلفم اللیل میں مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے اور ایک قول کے مطابق فجر کی نماز ظہر آصر یہ دونوں طرفین نہار میں سے ہیں اور زلفم میں اللیل میں مغرب اور عشاء پانچ نمازیں اس میں داخل ہو جاتی ہے اور تاجد کی نماز بھی اس میں داخل ہے غرفم من اللیل میں فرمایا تم یہ نمازیں پابندی سے پڑھو فجر کے زہر کے اثر کے مغرب شاہ کے اور رات کے تاجد سارے نمازیں اس آیات میں آ گئے، اوقات کے اعتبار سے نہار فجر ظہر اثر اور زلفم من اللہ مغرب شاہ اور تاجد میں لا کر اور پھر فرمایا کہ گناہ کے لیے دلانے کا سبب اللہ نے بنایا ہے جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے بخاری کی روایت ایک صحابی آیا کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گنا کیا ہے میرے صفائی ہونی چاہیے مجھے حد لگاؤ کیا گناہ کیا ہے کہاں غیر عورت کو میں نے ہاتھ لگایا ہے اس کا بوسل ہی ہے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے اتنے میں جماعت کا ٹائم ہو گیا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد وہ شخص پھر آگے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے نماز ادا کی ہمارے ساتھ کہا ہاں, ہاں پھر یہ آیات اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنا بن سیات صاحبہ نے پوچھا اللہ کی نبی یہ ان کے لیے خاص ہے فرمائیں نہیں سارے مسلمانوں کے لیے بعض گناہ وہ ہے جو نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مٹھا دیتا ہے بعض گناہ وہ ہے جو توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے المحسن صبر کرو یقین اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کا صبر سے کام لو اور محسنین کا حضرت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظُلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَقَانُوا مُجْرِمِينَ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے آیتوں میں فرمایا کہ آپ صبر کریں اللہ رب العالمین محسنین کا عجر زیانی کرتا ہے اتنے قوموں کی واقعات بیان کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں کیوں نہیں تھے ان کے عقل مند لوگ جن میں اللہ نے عقل تدبر سوچ مشرقین مبتدین کے مقابلے میں دے دیا تھا کہ وہ لوگوں کو فساد سے روکتے اور فساد سے روکنے کی وجہ سے ان کا پورا معاشرہ جڑ جاتا بن جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ بہت کم تعداد میں لوگوں نے اللہ کے دین کو اپنایا اور فساد سے روکنے کی کوشش کی فرمایا القرون من قبل پس کیوں نہ ہوئے امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھے اولو بقیتن عقل والے سمجھ والے لوگ بصیرت والے لوگ یو نان الفساد منع کرتے فساد کرنے سے فی زمین میں اللہ کلیل مگر بہت تھوڑے ممن انج نام ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی مانا جن کو ہم نے نجات دی انہیں میں سے بہت کم لوگ جو نجات والے تھے بہت یقینی کم لوگ تھے صرف وہیں لوگ تھے جو برائیوں سے روک رہے تھے اگر معاشرے کے اندر برائیوں سے روکنے والے لوگوں کی اچھی اور زیادہ تعداد ہوتے وہ ایسا کر لیتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ہم ان کو نجات دے دیتے سب کو عذاب سے ان کو بچا لیتے لیکن وَتَّبَحَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا پیر بھی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ما اس چیز کے اُتْرِ فُوْفِی ہیں جس میں انہوں نے اطراف کیا تھا اُتْرِ فُوْفِی ہیں معنی جن کو مال دولت صحت قوت دیا گیا تھا اُتْرِ فُوْفِی ہیں وَقَانُوا مُجْرِمِينَ عورتے وہ مجرم اللہ سبحان ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے چل پڑے جو دنیا میں ان کو مال دولت دیا گیا قوت اور طاقت دیا گیا مالداری کے پیچھے لگے رہے وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے دنیا کے عیش عشرت کے متلاشی ہو گئے نبیوں کے دعوت میں جو دنیا کا عیش نہیں ہوتے ان کے دعوت میں تو پریشانیاں تندرستیاں معاشرے کے اندر برے لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ ان کی طرف سے الزامات اس پر صبر تو فرمائے عشرت کی آپ کے ارب یا ہلاک کریں بستی والوں کو بھی ظلم ظلم کے ساتھ مسلح اور اس کے رہنے والے مسلمین اصلاح کرنے والے ہوں فرمائے ایسا نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی والے کو جن میں مسلمین اچھے تعداد میں ہو اللہ ان کو ہلاک کرتے ایسا نہیں ہوتا بلکہ فسادی جب بڑھ جاتے ہیں مسلمین دب جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نبی علیہ صلاح والسلام نے قرب قیامت کے عذابوں کا ذکر کیا بخاری کی روایتیں فرمایا لوگوں کے بڑی تعداد میں زمین میں لوگ دنس جائیں گے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی ان میں تو صالحین بھی ہوں گے مانا ایمان والے بھی ہوں گے جب بازار کے بازار پورا دنس جائیں گے زمین میں ہاں عائشہ ان میں ایمان والے بھی ہوں گے لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہر ایک اپنی نیت کے مطابق ایمان کے مطابق ہاں عذاب کے لپیٹ میں سب آئیں گے رب کالج والا اگر چاہتا تیر رب بنا لیتا سارے لوگوں کو ایک امت ایک توحید پر قائم ولا ظالون مختلف ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے اللہ مرحمہ رب مگر جن پر رحم کیا آپ کے کی رب نے و للاقہ اور اس لیے اس اللہ نے پیدا کیا ان کو کلمت و تمت کلیمت مکمل ہو گئی ہے پوری ہوئی ہے بات آپ کے رب کے کیا بات پوری ہوئی ہے لا علم لا ان جهنم من الجنت والناس اجمعین ضرور بھروں گا میں جنت اور جانم کو یہاں پر جہنم کا ذکر آیا حدیث میں اس کے ساتھ جنت کا بھی ذکر ہے جنت کے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے جانم کے ساتھ بھی کیا ہے جانم تو کہے گا حل میں مزید اعتکاف کے اندر فرمایا پھر اللہ مخلوق ڈالے گا پھر کہے گا حل میں مزید اور ہیں پھر تیسری بار ڈالے گا حل میں مزید اور ہیں تو اور ڈالو پھر اللہ تعالیٰ اپنے غذب کا قدم جانم پر رکھے گا بخاری کی روایت ہے پھر وہ کہے گا قط قط میرا پیٹ بھر گیا ہے جنت کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نئے مخلوق کو پیدا کرے گا نئے مخلوق اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اس لیے کہ جنت کو اللہ نے بہت وسیع بنایا ہے فرمایا تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا ضرور بر دوں گا میں جانم کو من جن تنا سجمعین انسانوں اور جنوں سب سے یہاں پر ایک مسئلہ لوگوں نے ایک روایت بنایا ہے اختلاف امتی رحمت ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ ضعیف اور موزوں ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اختلاف رحمت نہیں ہے بلکہ اتحاد رحمت ہے فرما اللہ مختلف اختلاف میں رہیں گے مگر جن پر تیرا رب رحم کرے تو وہ اختلاف سے بچ جائے گا تو رحمت کے مقابلہ میں کیا ہوتے ہیں غضب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے اختلاف والوں سے دور رہنے کا کہا کہ لست منہم فی شیئن اے نبی آپ ان میں نہیں ہیں وَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا لَسْتَ مِنَهُمْ فِي شَيْئِ تو یہ رحمت والے ہیں جس سے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں نہیں اختلاف رحمت نہیں ہے اختلاف اللہ کا قہر غذب ہے وہ کلکم رسول اور ہر ایک چیز کو بیان کرتے ہیں ہم اپنے خبروں میں رسولوں کے ہم اپنے رسولوں پر وہ خبریں بیان کر لیتے ہیں وہ کون سی باتیں جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہے ہم جبریل کے ذریعے سے ان باتوں کو پہنچا دیتے ہیں ہر چیز کو بیان کرتے ہیں مانو سب بھی ہی وہ کہ مضبوط کرے اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے نبیوں کے واقعات باتوں کو ہم نے آپ پر پیش کیا تاکہ اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں وج کبادحق آیا ہے آپ کے پاس یہ حق یہ جو واقعات ہے یہ قرآن نے بیان کیا یہ حق ہے وہ اور نصحت ہے اور یاد دہانی ہے لل مومنی والوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے نصحت اور تسکیر تذکیر, تذکیر تاکہ اس کا تذکرہ ہو جائے اس تذکیرے سے آپ کو بہت سارے فوائد مل جائے وہ لوگوں سے لا من جو ایمان نہیں لاتے عمل کرو اپنے جگہ ان نہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ان کو کہو عمل کرو ہاں ایمان لوگ بھی عمل کرتے نا لیکن شرک پر بنا ہوتے اس لیے ان کے اعمال کیونکہ مقابلہ ہے نا نبی کہتے ہیں توحید پر عمل کرو اتباع رسول پر عمل کرو وہ کہتے ہیں نہیں پر میں ٹھیک ہے تم باپ دادا کے رسم رواج پر عمل کرو ہم بھی کرتے ہیں عمل ون تیرو تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں, ہیں چھپے ہوئے غیرمانو زمینوں کے غیب کی جو بھی باتیں ہیں وہ اللہ کی لی ہیں نبی کے پاس غیب نہیں فرشتوں کے پاس غیب نہیں اولیاء کے پاس غیب نہیں وہ لہی اور جامل امر و جاتے ہیں تمام کاموں کے انجام ص اللہ کے طرف فا ہو و توکل علیہ بس اسی اللہ کی بندگی کرو اسی پر توکل کرو گویا عنایتوں میں صورت کا خلاصہ ہے ان نبیوں پر پریشانیاں آئی انہوں نے بھی اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا اس میں نو علیہ السلام اس میں لط علیہ السلام اس میں شعیب علیہ السلام اس میں علیہ السلام اس میں حود علیہ السلام اس میں مساء علیہ سلام سارے پریشانیوں سے گزر گئے آپ بے صبر کرو غیب کی باتیں ان نبیوں کے پاس بھی نہیں تھی ان کے پاس ملک آئیں فرشتے آئیں کسی نے بچھڑا ذبح کر کے دیا کسی نے پریشانی کا اظہار کیا کہ مہمانوں کی بےستتی ہو جائے گی صرف اللہ کے پاس انہوں نے اللہ کے بندگی کی تو ہوں. آپ بے اللہ کے بندگی میں نجات وہ تو ان کے معاملات سے اللہ بے خبر نہیں تھی ہمارا نام ملون آپ کا رب بے قافل نہیں ہے سے جو تم عمل کرتے ہو تیرے مخالفین کو اللہ جانتا ہے سورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں بہت سارے نبیوں کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جس میں بہت سارے فوائد نمبر دو نوح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ غرق ہونے کے اعتبار سے نمبر تین ابراہیم علیہ السلام السلام کے مہمانوں کا واقعہ لوط علیہ والسلام کے مہمانوں کا واقعہ نمبر چار نمبر پانچ حود علیہ علیہسلاۃسلام باطل علاحوں کا قوم کے طرف سے مقابلہ اور مختلف تہمتوں کا انہوں نے انتظام کیا تھا نبی پر الزامات نمبر چھ نبیوں کے واقعات کے فائدے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں فرمایا کہ لوگوں کی تقسیم سات نمبر میں شکی ہوتے ہیں سعید ہوتے ہیں نمبر آٹھ باطل علاحوں کا کام شدت کے وقت مصیبت کے وقت کچھ نہیں رہتا بلکہ اصل الہ کام آتا ہے باطل تو باطل ہی رہ جاتے ہیں نمبر نو دس صورتوں پر اللہ تعالی نے مشرقین سے مطالبہ کیا کہ دس صورتیں لے کر آؤ اس قرآن کے مقابلے میں نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی تلقین اور اسی وجہ سے وہ حدیث کہ شیبت نے خواتحہ اس صورت نے ہم کو ضعیف کر دیا ہے مانا سخت ہے بہت مشکل ہے سوت یوسف ماقبل کے ساتھ اس کا ربت اور تعلق پہلے اللہ سبحانہ خان و تعالیٰ نے اقائل دلائل نقلیا ہمبیال سلاۃ السلام سے ذکر کیا سات نبیوں کے واقعات اس صورت میں ایک دلیل دلیل نقلی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ و السلام سے نمبر دو پہلے اللہ رب العالمین نے مصائب کا ذکر کیا غیر لوگوں سے کہ صالحین پر غیر لوگوں کی طرف سے مصیبتیں آتی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اپنوں کی طرف سے بھی دیندار لوگوں پر مصیبتوں کا آنا ہوتا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام پر مصیبتیں اپنوں سے آئی ہیں بھائیوں سے نمبر تین اللہ سہانا نے سورت یوسف کو گویا کے صورت ہود کے لیے ایک تشریح قرار دیا ہے اس میں غور کرو فکر کرو تو صورت ہود کے بہت سارے چیزیں تمہارے اوپر کھل جائے گی نمبر چار پہلے صورت میں نبی علیہ السلام کو اطمینان تسلی آخری انجام کے ساتھ فائد ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں اسی طرح اللہ رب العالمین بتاتا ہے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے صبر کیا تو نتیجہ کیا ہوا اس کے حق میں اللہ تعالی نے سارے مسائل کو حل کیا صورت کا عنوان ہے توحیر ثابت کرنا علم کے اعتبار سے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ یعقوب علیہ السلاۃ والسلام اور اس کے بیٹے اور اپنے بیٹوں کے حالات سے بے خبر یوسف علیہ السلام کا کوئے میں گرانا اس سے بے خبری یہ سارے اس کی دلائل لے دوسرا عنوان نبی علیہ السلط کے نبوت کو ثابت کرنا کہ یہ سچا رسول ہے تیسرا عنوان نبی علیہ السلط والسلام کو تسری منان دینا کہ جس طرح یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا اور تین دن وہاں رہے تین دن رات پھر وہاں سے لوگوں نے قافلے والوں نے اٹھا کر اس کو مصر میں منتقل کر دیا اور اسی طرح آپ کو بھی یہ لوگ نکالیں گے تین رات دن آپ رہیں گے غار کے اندر اور پھر آپ مدینے کی طرف منتقل ہو جائیں گے لیکن جس طرح صبر علیہ و سلام بادشاہ کی صورت میں غالب ہو گئے اور ان کے بھائی ان کے سامنے مغلوب ہو کر اور اس کو اپنے ظلموں کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں اور وہ کہتے اللہ تسریف علیہ کو ملیوم کوئی ملامت نہیں تمہارے اوپر کوئی بات نہیں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ہوگا آپ جب مکے سے مدینے سے مکے آؤ گے اس کو فتح کرو گے ایسے ہی نبی علیہ السلام کی جی بخاری کی روایت میں ہے کہ مدینے مکے والوں سے کہا تھا اللہ تصریب علیہ کو میں بھی یوسف کی طرح جس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا تمہیں معاف کرتا ہوں آؤ اللہ کے دن میں داخل ہو جاؤ تو نبی علیہ السلام کو اس صورت میں تسلی اطمینان اور جیسے کہ اس صورت کے بارے میں ہیں اس کی نزول کے سبب مشرقین نے نبی علیہ السلاۃ و سے سوال کیا تھا اہلی کتاب کی شرارت پر کہ بنی اسرائیل تو شام کے علاقے میں آباد تھے مصر میں کیسے آئے یوسف اور اس کے بھائی یہاں کیسے آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ اسی طرح آباد ہو گئے کہ انہوں نے وہاں سے ان کو پھینک دیا کوئے میں اور ان کے ظلم ستم کی وجہ سے وہ دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو گئے اور پھر ان کے بھائی اور والدین وہ بھی اپنے علاقے سے کہت زدہ حالات کی وجہ سے وہاں منتقل ہو گئے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو تفصیر نازل کیا اور اس صورت کے اندر بہت سارے فوائد ہیں بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہر ایک عالم نے اپنے استطاعت کے مطابق لکھا ہے شیخ القرآن عبدالسلام اور حفاظ اللہ تعالیٰ اس نے اپنے تفسیر میں اس کے ساٹھ نکات بیان کیے ساٹھ نکات سے مسائل اس میں اخذ کیے انہوں نے عقائد کے مسائل معاملات کے مسائل بہت ساری چیزیں اس میں اس صورت میں موجود ہیں اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں بسم الرحیم اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربان بہت رحم کرنے والا ہے حلف حروف مقطعات سابقہ کی طرح ذلک ایتุล کتاب المبین یہ ایتیں کتاب واضح کی ہیں مبین کتاب ہے جن انزلنا و یقینا ہم نے اس کو نازل کیا ہے قران یہ قران ہے عربی, عربی زبان میں ہے لعلکم تا کے تم تاقرون عقل اصل کرو اس کو سمجھو عربوں کے لیے عربی میں کتاب اور اس سے علماء نے استدلال کیا ہے قرآن کریم میں اجمی کوئی لفظ نہیں ہے سب عربی ہے ایک قول آتا ہے عبداللہ بن عباس کا انہوں نے کہا فستات کا جو لفظ ہے یہ آجمی ہے اس کا انہوں نے جواب لکھا ہے کہ یہ عربی لفظ اجمیوں میں منتقل ہو گیا ہے اور پھر آجمیوں نے اس کو استعمال کیا ہے عربوں نے چھوڑا ہے ویسے اس آیات سے استدلال سے کہی ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور عربی زبان میں اس لیے ہے کہ جو مخاطبین ہے وہ عربی ہیں فرمائے لَا اللہ کمتا کہ تم اس سے عقل حاصل کر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان عقل کی زبان ہے کیونکہ آسمانی زبان ہے اللہ نے نازل کیا ہے اس زبان میں کتاب کو اور جتنا عربیت کے اندر فساحت اور بلاغت ہیں اور ہدایت کی اشارات ہیں وہ کسی زبان میں نہیں ہیں نحن نقصوال ایکہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر افسنل القصص بہترین بیان بہترین قصہ بما اوحینہ الیک ساتھ اس کے جو نے وہی کیا آپ کے طرف حاضر القرآن یہ قرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمْنَ الْغَافِلِينَ یقیناً تے آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے پہلے سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی نفی کی کہ آپ کو اس قصے کا کوئی علم نہیں تھا آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے دوسرا یہ کہ اس قصے کے اندر بہت سارے فوائد ہیں اس لیے احسن القصص کہا بہترین قصہ ہے یہ قصوں میں سے اعلی قصہ یہ کہ یہ اللہ نے وہ ہی ذریعے سے بتایا ہے نبی نے اپنے گھر میں نہیں بتایا اور چھوٹا ہے کہ اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے نبی نہ ہونے کیوں جسے اس واقعہ کا آپ کو علم نہیں تھا یہ اللہ نے آپ پر اتارا ہے اور آپ کی نبوت کے کیلئے دلیل بھی ہیں فرمائے اس قال یوسف ہو جب کہا یوسف علیہ السلام نے لیا بھی اپنے والد سے یا ابتی اے ابجان انی رائے تو اہد عشر قو میں نے دیکھا ہے گیارہ تاروں کو و شم سوال قمر اور سرج اور چان کو رائے تو میں دیکھتا ہوں اس کو علی سا جدین مجھے سجدہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں بارہ بیٹے ہیں یوسف بن یمین ایک ماں سے دس بھائی دوسرے ماں سے لیکن یہ چھوٹا ہے عمر میں اور بعض خصوصیات اللہ نے اس میں پیدا کیے تھے اور جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا والوں کے نصف زینت، زینت کو دیا آدھا ہمارے نبی کی زینت کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور چاند رات تھی جس کو ہم چودہ پندرہ کی رات کہتے, ہیں کہتے میں ایک طرف چاند کی طرف دیکھ رہا تھا دوسری طرف نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف تو چاند پر تو مجھے نشان نظر آیا جو آدمی ذرا غور سے دیکھتے ہیں تو کالا دبا ہے لیکن نبی علیہ السلام کے چہرے پر مجھے کوئی نشان نظر نہیں آیا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آدھا دنیا کے خوبصورتی اللہ نے اس کو دیا ہے تو باپ کو بہت محبوب تھا یعقوب علیہ السلام اور ایسا ہوتا ہے چھوٹے عمر کے اولاد بعد میں آنے والے بچے وہ ماں باپ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں یہ فطری بات ہے اس نے خواب دیکھا خواب کے بعد اپنے والد سے اس کا تذکرہ کرتے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے یہ خواب اس کے اندر بہت عجائبات ہے بہت بہترین خواب ہے یہ لیکن اس کو بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرو کسی سے نہیں بولنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواب اس کے سامنے بیان کیا جائے جو کم از کم دین دار سالح آدمی ہو اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کے خواب میں اشارات دیکھو کہ اس کے خواب میں کچھ فوائد ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس خواب کو لوگوں کو بیان نہ کرو تاکہ اس خواب میں جو کچھ فوائد ہیں اس انسان کے لیے وہ فائدہ اس کے لیے محفوظ رہ جائے تو اس لیے اس نے کہا بنیا فرمایا بیٹے لا تخص بیان نہ کرنا کا اپنے خواب کو نے بھائیوں پر کا قیدہ وہ تدبیر کریں گے آپ کے لیے تدبیر کرنا معنی کوئی چال چلا دیں گے کہیں شیطان کے کہنے پر آپ کو ضائع کر دیں گے کیوں ان شیطان یا دم مبین یقین شیطان انسان کے لیے کُلہ دشمن ہے وہ ان کو اپس میں لڑاتے ہیں تو کہیں شیطان آپ کے اس خواب کے ذریعے سے آپ کے دوسرے بھائیوں کو آپ کے خلاف ورغلہ دے گا اور آپ کے خواب کے اندر اشارات موجود ہیں وہ کا اسی طرح کا چن لے گا آپ کو رب کا آپ کے رب آپ کو عزت مند کرے گا آپ کا رب وہ عالموں کا تعلیم دے گا تجمن طویل الحادی خوابوں کے تعبیروں کا وہ تمت پورا کرے اپنے نعمت کو آلے کا تجھ پر یعقوب یاقوب علیہ السلات و سلام کے آل پر تم کماتم جس طرح پورا کیا تھا آپ کے ماں باپ پر من قبل و ابراہیم و اسحاق باپ دادا پر آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اصحاق علیہ السلام پر ان رب کا علیم الحکیم یقیناً آپ کا رب خوب جاننے والا اکمت والا ہے میں ابوئی کا والد تو اس کا یعقوب علیہ السلام ہے دادا اس کا اسحاق علیہ السلام پر دادا اس کا ابراہیم علیہ السلام ان کو ابوئی کہا ابا و اجدہ ابو فرمایا تیرے خواب کے اندر یہ اشارات ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبوت سے نوازے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا ہے سر اعزاز آپ کو دے گا تجھے خوابوں کے تعبیر کا علمتا فرمائے گا وہی کے ذریعے سے یہ اس میں اشارات تیرے خواب میں ہیں لہٰذا اس بات کا خیال رکھو لیکن آخر کار اپنے والد کا اس سے محبت اور یہ چیزیں سبب بن گئی حسد حسد زمین پر حسد کرنے والا بہت بڑا واقعہ ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا نتیجہ کیا ہوا زلیل ہوئے اپنے بھائی کے سامنے نا। اب اس سے بڑھ کر ضلع ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے بھائی سے کہیں تصدینا ہم پر صدقہ کرو بھائی کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہم پر صدقہ کرو حسد کا نتیجہ یہ آیا کہ ہمیں خیرات دو اور حابل نے حس کیا اپنے بھائی حابل کے ساتھ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اپنا اظہار کن لفظوں میں کیا؟ آئے مجھے کہ میں پرندے سے بھی جو کہ ایک حیوان ہے اس سے بھی گیا گزرا ہوں یہ پرندے نے تو دفنانے کا طریقہ سیکھا ہے اور مجھے دفنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا اپنے بائی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر پھر رہا ہوں یہ دلیل ہے قرآن کریم کے ان دو بڑے واقعات میں کہ حسد کرنے سے انسان کا عقل سمجھ سوجھ بوجھ ختم ہو جاتے آسمان پر حسد کیا تھا شیطان میں عدم علیہ السلام کے مقابلے میں تو وہ بھی ملعون ہو گیا نا حسد سے بچنا بہت ضروری ہے یہ دو بڑے واقعات قرآن میں حسد کی دلیل ہیں یہ بہت خطرناک عمل ہے لقت کا نفی یوسفی آیات السلین یقین تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں نشانی سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں آیات کچھ ہے اس واقعہ میں طرف اشارہ یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے بارہ مقامات پر تفسیمے جہاں سے پہلا مقام شروع ہوا ہے اس کی زندگی کے مرحلہ وار ایک ترتیب ایسا صورت میں فرمائے خال اولا یوسف ہو جب انہوں نے کہا البتہ یوسف واخو اس کے بھائی بنی امین احب اللہ بہت محبوب ہے ہمارے والد کو منا ہم سے اور ہم ایک جماعت ہے طاقتور اسبا کا اطلاق کم از کم 10 افراد قوی تکڑا ہم تو دس بائی ہیں اور ہمارے والد کے سارے محبتوں کا توجہ وہ ہے ایک ہوتا ہے نا محبت دل کی یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ انسان کے اپنی قوت میں نہیں ہے ایک ہوتے ظاہری انصاف تو کسی نبی پر بھی بے انصافی کا الزام نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہیں بیٹھوں کے درمیان میں بے انصافی کی ہوگی صرف محبت ہے تو محبت کے بارے میں آپ نے ہمارے نبی کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا اے اللہ ایک تقسیم وہ ہے جو تو نے مجھے اختیار میں دیا ہے مانا بیویوں کے حقوق تقسیم کرنا اور ایک تقسیم وہ ہے جو تیرے پاس ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں اس پر ہمیں ملامت نہ کرنا دل کی محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کیوں ہمارے والد یوسف اور اس کے بائی بنیامین سے محبت زیادہ کر ہیں۔ تو چلو اس کے لئے علاج کیا علاج ہے علاج یہ ہے کہ اختلو یوسف قتل کرو یوسف کو عویت رخو ہو یا پینک دو اس کو ارزن کسی خالی زمین میں یخلو لکم خالی ہو جائے گا تمہارے, تمہارے والد کا چہرہ وہ من و اور ہو جاؤ گی اس کے بعد تم قومن صالحین نے لوگ مانا یہ کہ جب اس کو ہم آگے سے ہٹا لیں گے سب کو تو والد کے توجہ کا جگہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد قومن صالحین کا کیا مانا ہے کیا قتل کرنے پر قوم صالح بن جاتے نہیں اس کے بعد معافی مانگ لیں گے تو اللہ میں معاف کر دے گا قتل کرنے کے بعد شیطن کے ساتھ ظالم ہیں قتل کرو بھر ما بھی مانگو کیونکہ وہ حربے سکاتے ہیں نا فَالَقَائِلُن کہاں ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے لَا تَقْتُلُو قتل کرو قَتَلْ كَرُو يُوسفَ وَعَلْقُوهُ ڈال دوست کو فی غیابت الجبب کسی کوے کے تیخانے میں ایسے کوئے کو ڈھونڈو کہیں جو خالی کوئا ہو اس کتے میں اس کو پینگ دو یل تقی اٹھا کر لے جائیں گے بعض سیارہ باز مسافر اگر ہو تم یہ کام کرنے والے ایسا مت کرو قتل کرنا کم از کم کسی ایسے غیر آباد کوئے کے اندر اس کو پینگ دو جبہ اس غیابت جب اس کوئے کو کہتے ہیں نا جس کے اندر ایسا جگہ موجود ہو اوپر کے انسانوں کو تو نظر نہ آئے اندر سے وہ دائیں بائیں کوکلا ہو چکا ہو پانی کے ذریعے سے تو اندر اس میں بیٹھنے اور پانی سے بچنے کی جگہ موجود ہو تو اس میں ڈالیں گے تو وہ ایک طرف کہیں اس میں ہوگا ڈوبے گا بھی نہیں اور کوئی آنے والے بوکے کے ذریعے سے پانی اٹھائیں گے تو وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا ایسا کوئی ذریعہ تلاش کرو قتل مت کرو اب اس مشورے پر اتفاق ہو گیا قالو کہنے لگے اے جان ما لگا کیا ہوا کو آپ یقین نہیں کرتے ہم پر اللہ یوسف کے بارے میں یوسف کے بارے میں آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے وہ ان لہولنا سے یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں جس آدمی کو اپنے دل میں خلل نظر آتے نا اس کی باتیں زبان پر بیا جاتی ہیں کیا بات ہے آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہم کو امین نہیں سمجھتے اس بارے میں بھائی کی نظروں کو وہ سمجھ رہے تھے نا والد کی نظروں کو سمجھ رہے ارسل ہوں بے جو اس کو مانا ہمارے ساتھ غدن کل یا رتا کھائے گا اور کھیلے گا وہ ہمارے ساتھ لہو لحافظون ضرور ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم کھیل کود کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے چھوٹے بھائی ہے اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو اس سے اشارہ ملتا ہے یعقوب علیہ السلام تو اس کو بھائیوں کے پاس چلنے پھرنے باہر گھومنے پھرنے نہیں جانے دیتے تھے خطرات اس کو محسوس ہو رہے تھے لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام کی علم غیب کی نفی کہ آب انہوں نے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا مشورے بھی ہو گئے ہیں باپ کو معلوم نہیں ہے جو لوگ کہتے ہم بیا کو علم غیب معلوم ہے اب ان سے پوچھے کہ اگر تمہیں معلوم ہو چھوڑو انبیاء کو تمہیں معلوم ہو کہ تیرے بھائی کو تیرے بیٹے کو تم سے کوئی لے کے جاتے ہیں قتل کے لیے تم جانے دو یا چلو تم سے ہم پوچھتے ہیں کہ تیرے بھائی کو کوئی لے کے جاتے قتل کے لیے تیرے دوسرے بھائی کو پتا ہے کہ قتل کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے آپ اس اپنے بھائی کو کیا بولو گے قاتل بولو گے کے نہیں ہمارے اس بھائی کو پتا تھا کہ ہمارے اس دوسرے بھائی کو قتل کے لیے لے جا رہے ہیں اور اس نے پھر بھی جانے دیا تو اس کو کیا بولیں گے قاتل ہی بولیں گے تو کیا یہاں ہم بیا پر یہ فتوا لگانا چاہتے ہو کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ بیٹے کو قتل کے لیے لے جا رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ جانے دیتے ہیں